باب نمبر ساٹھ مقامات کے بارے میں مشایخ کے اقوال توبہ توبہ کے بارے میں شیخ رویم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ کے معنی ہیں کہ توبہ سے توبہ کی جائے معنی التوبہ ان طوبہ من التوبہ کہا جاتا ہے کہ اسی مفہوم میں حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کا یہ قول داخل ہے استغفر اللّہ العظیم من قلتی صدقی فیقولی استغفر اللہ میں جب سے اللہ تعالی سے استغفار کر رہی ہوں تو اس موقع پر استغفار نہ کرنے پر صدق دل سے خواستگار معافی ہوں توبہ کی قسمیں شیخ حسن المغازلی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے توبہ کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم مجھ سے کس توبہ کے بارے میں دریافت کر رہے ہو توبہ عنابت یا توبہ استجابت سائل نے کہا کہ توبہ انابت کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ توبہ انابت یہ ہے کہ تم خدا تعالی سے اس لیے ڈرو کہ وہ تم پر قادر ہے سائل نے کہا کہ توبہ استجانت کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ توبہ استجابت یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اس وجہ سے شرماؤ کہ وہ تم سے قریب ہے توبہ استجابت ایسی توبہ ہے کہ اگر یہ کسی بندے کے دل میں درست ہو جائے تو وہ نماز میں بھی اللہ کے سوا ہر ایک وسوسے سے توبہ کرے اور اللہ تعالی سے پناہ مانگے یہ توبہ استجابت مقربین بارگاہ کے دلوں میں لازمی طور پر موجود ہوتی ہے جیسا کہ بزرگوں نے کہا ہے وجود کیا ضم بن لکاس بحی ضم تمہاری ہستی بذات خود ایک ایسا گناہ ہے جس کے ہوتے ہوئے دوسرے گناہ کا قیاس کرنا ہی ابس ہے عوام و خواص کی توبہ شیخ ذنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عوام تو گناہوں سے اور خواص غفلت سے توبہ کرتے ہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام اس وقت توبہ کرتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ غیر جن درجات پر پہنچ گئے ہیں ان پر پہنچنے سے وہ آجز ہیں وطابت الأنبياء من روية إجزهم عن بلوغ ما ناله غيرهم شیخ ابو محمد صحل رحمۃ اللہ علیہ سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا جو کسی چیز سے توبہ کر کے اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے لیکن جب کبھی اس چیز کا تصور اس کے قلب میں آتا ہے یا وہ اس چیز کو کبھی دیکھتا ہے یا اس کے بارے میں سنتا ہے تو اس چیز کی حلاوت باوجود وہ اپنے قلب میں محسوس کرتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے شیخ صحل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حلاوت کا یہ احساس تقاضائے بشریت ہے اور رجحان طبی ہے اور اس سے چھٹکارا ایسی صورت میں مل سکتا ہے کہ وہ خلوص دل سے اپنے مولا سے اس کی شکایت کرے اور دل سے اسے برا سمجھے اور اپنے نفس کو بھی اس پر مجبور کرے کہ وہ بھی اس کو برا سمجھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ اس کو فراموش کر دے یعنی آئندہ وہ چیز یاد نہ آئے اور اللہ تعالی کے ذکر اور اس کی بندگی میں اس کے ذکر کے بغیر مشغول رہے انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اگر اس شخص نے اس کو برا سمجھنے میں ایک لمحے کی بھی غفلت کی تو مجھے ڈر ہے کہ یہ حلاوت اس کے دل پر اثر کیے بغیر نہیں رہے گی ہاں اگر حلاوت پانے کے باوصف اس کا دل اس کو برا سمجھے اور اس پر رنج کا اظہار کرے تو پھر اس کو کوئی گزند نہیں پہنچے گا شیخ سحل رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ اس طالب صادق کے لیے کافی ہے جو صحت توبہ کا خواہاں ہے البتہ وہ عارف جس کا حال قوی ہے وہ اس حلاوت کا اپنے باطن سے ازالہ بآسانی کر سکتا ہے کیونکہ عارف کو سہولت کے گناگوں اسباب میسر ہوتے ہیں وہ اس طرح کے جس کے قلب میں یقین کامل اور مشاہدہ کو صفحہ کے باعث اللہ تعالیٰ کی خاص محبت کی حلاوت موجود ہو وہاں اور کسی حلاوت کی گنجائش نہیں ہوتی البتہ دل اس دل میں یہ حلاوت باقی رہ سکتی ہے جہاں اللہ کی محبت کی حلاوت نہ ہو اور خواہشات کی حلاوت موجود ہو شیخ سوسی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ توبہ کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ توبہ ہر اس چیز سے کی جاتی ہے جس کے علم نے تعریف جس کی علم نے تعریف کی ہو اور جس چیز کی علم نے تعریف کی ہو یہ تعریف ظاہر و باطن دونوں کو شامل ہے اور اس کا تعلق اس شخص سے ہے جو سرحِ علم سے بہراور ہے اس لیے کہ علم کے سامنے جہالت اسی طرح غائب ہو جاتی ہے جس طرح سورج کے طلوع کے ساتھ رات غائب ہو جاتی ہے یہ تعریف جو شیخ سوسی رحمتہ اللہ علیہ نے کی ہے توبہ کی تمام اقسام پر محیط ہے خواہ وہ توبہ کا کوئی عام مفہوم ہو یا کوئی خاص ایک بات یہ بھی واضح رہے کہ علم سے یہاں مراد دونوں علوم ہے یعنی ظاہری اور باطنی تاکہ توبہ کے عام و خاص دونوں مفاہیم کے مطابق ظاہر کی بھی صفائی ہو سکے اور باطن کی بھی شیخ ابو الحسن نوری رحمتہ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ توبہ یہ ہے کہ تم خدا کے سوا ہر چیز سے توبہ کر لو ورا یعنی پرہیزگاری گاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ملاک دینکم کم ورخ یعنی تمہاری دینداری کی اصل اور مدار پرہیزگاری گاری ہے ملاک دینکم ورا حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہر پر بیٹھ کر وضو فرمایا جب آپ وضو سے فارغ ہو گئے تو آپ نے وضو سے بچا ہوا پانی نہر میں ڈال دیا اور فرمایا کہ خدائے بزرگ و برتر یہ پانی ان لوگوں تک پہنچائے گا جن کے لیے یہ نافع ہوگا حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شخص کو یہ بات شایان نہیں جس نے تقوا حاصل کیا اور پرہیزگاری کی ترازو میں اس کا وزن ہوا ہو یعنی پرہیزگار ہو کہ وہ کسی صاحب دنیا کے لئے ذلت گوارہ کرے حضرت معروف کرخی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کو مدہ سے اس طرح روکو جس طرح مذمت کرنے سے روکے ہوئے ہو شیخ حارت بن اسد المحاسبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی انگشت وسطہ میں ایک رگ ایسی تھی کہ جب وہ کسی ایسے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے جو مشتبہ ہوتا تو وہ رگ پھڑکنے لگتی تھی شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے ورا کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ورا یہ ہے کہ تمہارا دل ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے پراگندہ نہ ہو شیخ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح کات رضا کا ایک پہلو ہے اسی طرح ورا زہد کا آغاز اور اس کا ایک پہلو ہے شیخ یاہیا بن معاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ورا یہ ہے کہ کسی تعویل کے بغیر علم کی حد پر ٹھہرا جائے القوف علی اہد العلم من غیر تعویل. شیخ خواص رحمت اللہ علیہ سے ورا کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ورا یہ ہے کہ بندہ حق خواہ غصے کی حالت میں ہو یا مندی کی حالت حق بات کے سوا اور کچھ منہ سے نہ نکالے اس کی ساری جد جہد حد محض حق تعلی کی رضا مندی کے لیے ہو شیخ ابو ذرا رحمۃ اللہ علیہ بہوالہ شیوخ شیخ ابن جلا رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک ایسے شخص سے ناواقف ہوں جو مکہ مکرمہ میں بیس سال رہے مگر انہوں نے زمزم کا صرف وہی پانی پیا جو انہوں نے اپنے مشکیزے میں اپنی رسی اور ڈول سے بھر لیا تھا اور اسی طرح نہ انہوں نے وہ کھانا کھایا جو شہر سے لایا جاتا شیخ قباس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ورا خوف کی نشانی ہے اور خوف خدا شناسی کی علامت ہے اور معرفت اور معرفت حق کی دلیل ہے زہد شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کا املاک سے اور دلوں کا تلاش اور جستجو سے خالی ہونا زہد ہے شیخ شبلی رحمتہ اللہ علیہ سے زہد کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ زہد حقیقت میں کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی شخص کسی ایسی چیز سے احتراض کرے جس کے پاس موجود ہے ہی نہیں تو حقیقت میں یہ زہد کہاں ہوا اور اگر وہ اپنی ممی کا اشیاء سے کنارہ کشی اختیار کرے جس کی ملکیت میں ہیں تو جب تک یہ چیزیں اس کے پاس موجود ہیں زہد اور ترک تعلق کا مفہوم صادق نہیں آ سکتا بس زہد اس کے سوا کچھ اور نہیں کہ وہ خلف نفس اور بزل مواسات ہے یعنی نفس کشی اور دوسروں, دوسروں کو غم خواری زہد کی مختلف تعریفیں مذکورہ بالا قول میں ان اقسام کی طرف اشارہ ہے جن کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں لیکن اگر یہ قول نافذ ہو جائے اور اس پر عمل ہونے لگے تو کسب و اشتہاد کی بنیادیں ڈھہ جائیں میرے خیال میں شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ کا اس قول سے یہ مقصود مقصود یہ ہے کہ جس کو زہد کا دعویٰ اس کی نگاہ میں زہد کی اہمیت کو گھٹایا جائے کہ کہیں اس کا حال متغیر نہ ہو جائے تعریف سن کر یا اس کو اپنے زہد پر غرور نہ ہونے لگے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اظہر تم قد قدعتی زحد فت دنیا بنطق فقر بو منہ فن ہو یل قل حکم جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو دنیا سے کنارہ کش ہونے کے باوث قوت گویائی رکھتا ہے تو تم اس کی قربت اختیار کرو کیونکہ وہ حکمت کی باتیں کرتا ہے یعنی ظہت کی باتیں حکمت پر مشتمل ہوتی ہیں اللہ تعالی نے ہارون علیہ السلام کے قصے میں زاہدوں کو علماء کے اسم سے معصوف فرمایا ہے اور ارشاد کیا وقول ویلکم ثواب دنیا خی رہو اور ان لوگوں نے جن کو علم دیا گیا تھا کہا کہ تم پر افسوس ہے اللہ کا ثواب بہتر ہے پارہ بیس سورہ قصص عیسائیت کی تفسیر و تعویل میں کہا گیا ہے کہ لوگوں سے مراد زہاد ہے شیخ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل کے ہزار نام ہیں اور ہر نام کے پھر ہزار نام ہیں ہر نام کا آغاز ترک دنیا سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک جگہ ارشاد ہے بے امرنا لما صبر پارہ پارا سورہ انبیاء اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا اور ہمارے حکم سے وہ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں جب کہ وہ صبر کریں عیسائیت کی تفسیر کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ صبر سے مراد دنیا سے صبر کرنا ہے حدیث شریف میں آیا ہے خلو فنیہ فہذر علما پیغمبروں کے اس وقت تک امانت دار ہیں جب تک وہ دنیا میں مشغول نہ ہوں اور جب وہ دنیا میں مشغول ہو گئے تو تم ان سے اپنے دین کی حفاظت کرو یعنی اس وقت وہ تمہارے دین کے خطرہ ہیں کسی ردیلا سے یہ منقول ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ بندگانے حق سے اللہ تعالی کے غیظ و غضب کو اس وقت تک دور کرتا رہے گا جب تک وہ دنیا کے نقصان کی پرواہ نہیں کریں گے اور جب وہ ایسا کرنے لگیں گے یعنی دنیا کے نقصان کی ان کو فکر اور پرواہ ہو جائے گی اور اس کے بعد وہ لا الہ الا اللہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ تم جھوٹے ہو اور سچ نہیں بول رہے ہو اور اس یعنی اس کلمے پر تمہارا یقین نہیں ہے شیخ سہل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نیک لوگوں کے اعمال زاہدوں کے میزان میں ہوں گے اور زہد کا ثواب اس پر متضاد ہوگا کہا جاتا ہے کہ جب کوئی دنیا میں زہد زاہد کے نام سے معصوم ہوتا ہے وہ آخرت میں ایک ہزار اچھے ناموں سے معصوم ہوگا اور جو یہاں راغب دنیا سے مشہور ہوتا ہے وہ آخرت میں ایک ہزار برے ناموں سے پکارا جائے گا حضرت شیخ سری سقطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زہد نام ہے جو کچھ بھی دنیا میں ہے اس سے حز نفس کو ترک کر دینے کا ان حجوز مال حضوز جاہو مرتبت لوگوں میں بڑائی اور شہرت لوگوں سے اپنی تعریف سننا یہ تمام خواہشات دنیاوی ہیں شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے زہد کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ غفلت کا نام ہے کیونکہ دنیا ناچیز ہے اور کسی ناچیز شے سے کنارہ کش ہونا غفلت نہیں تو کیا ہے ایک اور بزرگ زہد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ دنیا بہت ہی ذلیل و حقیر چیز ہے تو انہوں نے زہد فی دنیا سے بھی زہد اختیار کر لیا کیونکہ دنیا ان کے نزدیک بہت ہی ذلیل چیز تھی میرے خیال میں زہد سے زہد اس سے الگ ایک چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنے ارادے اور مرضی سے زہد کو اختیار کیا جائے اور جب زاہد اپنے ارادے اور اختیار سے زہد کو اختیار کرتا ہے تو اس کے ارادے کا تعلق اس کے علم سے ہوتا ہے اور اس کا علم قاصرہ کوتا ہے بس جب اسے ترک ارادے کی منزل پر لایا جاتا ہے اور اس کے اختیارات سلب کر لیے جاتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس پر اپنے ارادے کا انکشاف فرما دیتا ہے بس اس موقع پر وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ خداوند تعالی کی مرضی کے مطابق دنیا کو ترک کرتا ہے اس وقت اس کے زہد کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے اس کے نفس سے نہیں ہوتا اب اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت یہ ہے کہ وہ دنیا کی کسی شے سے وابستہ رہے تو چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس دنیاوی چیز سے اس کا تعلق پیدا ہوا تھا اس لیے بندہ حق کے زہدے موجودہ زہد موجودہ ہیں میں کچھ کمی نہیں ہوگی کیونکہ اس چیز سے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے یہی زہد در زہد ہے الزہد ظہد در زہد میں دنیا کا وجود اور اس کا عدم برابر ہوتا ہے اگر زاہد اسے ترک کرتا ہے تو اللہ کے لیے ترک کرتا ہے اور اگر اسے اختیار کرتا ہے تو بھی اللہ ہی کے لیے اختیار کرتا ہے اور یہی ف الزہد ہے ہم نے بہت سے عارفوں کو اس مقام پر فائز دیکھا ہے لیکن یہ آخری مقام نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر ایک اور مقام ہے اور وہ مقام یہ ہے کہ جب زاہد اپنے علم کی وسعت اور نفس کی طہارت کے باعث مقام بقام میں پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اختیار اس کو پھر واپس فرما دیتا ہے اس وقت وہ زہد کے تیسرے مقام پر پہنچ کر پھر دنیا کو ترک کر دیتا ہے حالانکہ اب دنیا اس کے اختیار میں تھی اور اس کو بطور بخشش عطا کی گئی تھی زہد کے تیسرے مقام کی نوعیت اس مقام پر زاہد دنیا کو اپنے اختیار اور مرضی سے چھوڑتا ہے اس کی یہ مرضی اور اختیار اللہ تعالیٰ کے اختیار اور مرضی کے بالکل مطابق ہوتا ہے اس کا اس وقت ر کے دنیا کو اختیار کرنا انبیاء اور صالحین کی روش کی پیروی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ زہد در زہد کے مقام پر دنیا پر اس کو پھر اختیار دینا اس کے ساتھ ایک قسم کی رعایت اور آسانی ہے کیونکہ وہ انبیاء علیہم السلام اور صدیقین کے مقابلے میں کمزور ہے وہ حضرات اس سے قوی تر ہیں اور وہ ان کے قدم بقدم قدم ذوف کے باعث نہیں چل سکتا اس لیے وہ خداوند وند تعالیٰ کے اس کی عطا کردہ رعایت کو بھی حق کے ساتھ حق کے لیے ترک کر دیتا ہے البتہ کبھی کبھار وہ اس رعایت سے فائدہ بھی اٹھا لیتا ہے تاکہ علم سریح کی سہولت سے تدبیر نفس میں نرمی اور ملاطفت پیدا کر سکے لیکن اس مقام پر صرف ان عارفین کا تصرف ہوتا ہے جو بہت ہی قوی الحال ہیں کہ انہوں نے پہلی بار بھی اللہ ہی کے لیے زہد اختیار کیا اور دوسری مرتبہ بھی اللہ کے حکم سے دنیا کی طرف متوجہ ہوئے اور تیسری بار بھی اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے دنیا سے ترک تعلق کیا صبر شیخ سہل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ صبر اللہ تعالی کی جانب سے کشادگی کے انتظار کا نام ہے اور یہ افضل و اعلیٰ خدمت ہے ایک دوسرے بزرگ کا ارشاد ہے کہ صبر یہ ہے کہ صبر میں صبر کرے یعنی تنگی میں کشادگی کا انتظار نہ کرے اللہ تعالی کا ارشاد ہے و صابرین فل ابر و حین البیس اولا اکین صدق و اولا اک پارہ نمبر تین سورہ بقرہ خوف میں تکلیف میں اور مصیبت کے وقت یہی لوگ صبر کرنے والے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا اور یہی پرہیزگار گار ہیں صبر کی حقیقت کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک جوہر ہوتا ہے اور انسان کا جوہر عقل ہے اور عقل کا جوہر صبر ہے بس صبر کرنا نفس کے کا مقابلہ کرنا ہے مقابلے سے نفس میں نرمی پیدا ہوتی ہے صبر صبر کے جسم میں سانسوں کی طرح سرایت کیے ہوئے ہے کیونکہ اسے ہر ظاہری باطنی مضموم و مکرو اور ممنوع چیز پر صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور علم ان چیزوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور صبر ان کو قبول کرتا ہے یعنی برداشت کرتا ہے یہ واضح رہے کہ قبول صبر کے بغیر علم کی یہ رہنمائی نفع نہیں پہنچا سکتی ہے علم علم علم اور سبر وہ شخص جس کا ظاہری اور باطنی محافظ علم ہو یعنی علم کے لیے مدبر اور منتظم ہو وہ اپنے فرائض کی تکمیل اسی وقت کر سکتا ہے جب صبر اس کا مستقر اور مسکن ہو علم اور صبر اسی طرح لازم و ملزوم ہے جس طرح روح اور جسم کو کہ ایک کو دوسرے کے بغیر استقلال حاصل نہیں ہو سکتا چونکہ ان دونوں کا مرکز اور اصل قوت اقلی ہے اس بنا پر ان دونوں میں اتحاد اور قربت زیادہ پائی جاتی ہے جب صبر کے ذریعے نفس میں قوت برداشت پیدا ہوتی ہے تو علم کے ذریعے روح کو ارتقا نصیب ہوتا ہے گویا یہ دونوں یعنی صبر اور علم روح اور نفس کے درمیان حد فاصل یا عالم برزخ کی طرح ہیں تاکہ ہر ایک اپنے اپنے مقام پر قائم رہے اور عین انصاف اور اعتدال صحیح برقرار رہے ورنہ اگر علم اور صبر میں کوئی ایک دوسرے سے جدا ہو جائے تو اس جدائی کے نتیجے میں روح اور نفس میں سے کوئی ایک دوسرے پر غالب آ جائے اور اتحاد برقرار نہ رہے ہم صرف اتنا ہی لکھتے ہیں کہ اس کی تفصیل بہت مفصل ہے تمہارے لیے صبر کی فضیلت و اہمیت کے سلسلے میں اللہ تعالی کا یہ ارشاد بہت کافی ہے ان نما یوف و صابیرون اجرحم بغیر حساب صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ بے حساب یعنی بے اندازہ دیا جائے گا یعنی ہر محنت کش یعنی عبادت گزار کا اجرا حساب سے ہوگا یعنی مزدور کو مزدوری حساب سے دی جائے گی مگر صبر کرنے والوں کا اجر بے حساب ہوگا اللہ تعالی نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا و برو وس بر وما صبر کا اللہ بل آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر صرف اللہ کے ساتھ ہے آپ کا صبر صرف اللہ کے ہاتھ ہے عیسائیت میں اللہ تعالی نے فضیلت صبر کے اظہار کے لیے اس کو اپنی طرف نسبت دی اور اس سے نعمت الہی کی تکمیل ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ ایک شخص شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا تو اس نے آپ سے پوچھا کہ کون سا صبر صبر کرنے والوں پر سب سے زیادہ مشکل اور گراں ہے شیخ شبلی نے فرمایا صبر و فل اللہ کے سوا سب سے رک جانا اس شخص نے کہا کہ نہیں حضرت شبلی نے کہا اس صبر اللہ یعنی اللہ کے لیے صبر اس شخص نے کہا نہیں شیخ شبلی نے پھر فرمایا اس صبر و اس شخص نے کہا جی یہ بھی نہیں یہ سن کر شیخ شبلی غصہ ہوئے اور فرمایا کمال ہے صاحب پھر تم ہی بتاؤ وہ کون سا صبر ہے اس شخص نے کہا کہ وہ اس صبر و اللہ یعنی اللہ سے رک جانا راوی کا بیان ہے کہ یہ جواب سن کر شیخ شبلی نے اتنے زور سے چیخ ماری کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی جان ہی نکل جائے صبر اللہ کیا ہے میرا بھی یہی خیال ہے کہ تمام اقسام صبر میں صبر ان اللہ ایک اعتبار سے سب سے زیادہ دشوار ہوتا ہے اور دشوار ہونے کی وجہ یہ ہے کہ صابرین ان اللہ پر مشاہدۂ انوار ربانی کے دوران ایک خاص مقام ایسا بھی آیا ہے کہ بندہ حق حیا اور جلال ربانی کے باعث مشاہدۂ انوار تجلیات خداوندی سے رجوع کرتا ہے حیا و جلال خداوندی کو برداشت نہ کر سکنے کے باعث اس کی بصیرت محجوب اور گداز ہو کر آجزی کے بیابانوں میں گم ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو تجلی خداوندی کی عظمت کا احساس ہوتا ہے اور یہ مقام صبر کا عظیم ترین مقام ہے کیونکہ بندہ حق کا نفس تو یہ چاہتا ہے کہ جلال خداوندی کے حق کی ادائیگی کے لیے یہ حال برقرار رہے اور یہ روح یہ چا... اور روح یہ چاہتی ہے کہ اپنی بصیرت کو نور تجلیات سے سرمگی بنائے عام حالت میں تو یہ ہوتا ہے کہ نفس اور صبر کے درمیان کشمکش ہوتی ہے لیکن اس خاص حال میں روح اور صبر میں کشمکش برپا ہوتی ہے لہذا ایسے موقع پر صبر ان اللہ بہت مشکل ہو جاتا ہے شیخ ابو الحسن بن سالم کا قول ہے کہ صابر تین طرح کے ہوتے ہیں ایک متصبر دوسرا صابر تیسرا صبار متصبر وہ ہے جو صابر ان اللہ ہے یعنی کبھی اللہ سے صبر کرتا ہے اور کبھی گھبرانے لگتا ہے صابر وہ شخص ہے وہ صبر فلہ اور صبر اللہ سے عہدہ برا ہو اور بے صبری نہ کرے مگر اس کی اس کے بےصبری کرنے اور گھبرانے کا امکان بھی پایا جاتا ہے صبر وہ ہے جو فلہ اللہ صبر اور بلہ صبر کرے یعنی اللہ میں اللہ کے لیے اور اللہ کے ساتھ. سب بار پر اگر تمام مصیبتیں نازل ہو جائیں وہ جب بھی نہیں گھبراتا اور نہ اس کے وجود اور اس کی حقیقت میں کسی قسم کا تغیر واقع ہوتا ہے اور نہ ہیت و خلقت کے اعتبار سے کوئی تبدیلی ہوتی ہے لا تیغت ولا تئی غیر من جہت الوجود و الحقیقت لامن جتر رسم و الخل کا یعنی اس امر کی طرف ایک اشارہ ہے کہ اگر اس میں فطری اور طبی صفات موجود ہیں لیکن اس کے باوجود اس کا علم ان سب صفات پر غالب ہے شیخ شبلی ان دو اشار کو بطور تمصیل اکثر پڑھا کرتے تھے صوات المحبه من الم اشو قا وف وقوف وخوف الفراق ذذا صابر الصبر فاستغاث به الصبر فساح المحبة للصبر صبر بے شک محبت کرنے والے کی آواز کا شوق یا جدائی کے خوف سے نکلنا نقصان رساں ہے جب وہ صبر اختیار کرتا ہے تو صبر سے مدد چاہتا ہے جب صبر فریاد رسی کرتا ہے تو وہ صبر سے کہتا ہے کہ تو صبر کر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو صبر کرنے کا حکم دیا اور ان میں سے سب سے برتر حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقرر کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کو ان کی ذات مقدس سے نہیں بلکہ اپنی ذات لازال سے منسوب کرتے ہوئے فرمایا وما صبر کا اللہ باللہ آپ کے صبر کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ سے صبر کے بارے میں دریافت کیا گیا اور وہ اس کے بارے میں جواباً گفتگو کر رہے تھے کہ اس اسنا میں ان کے پاؤں پر بچھو چڑھ گیا اور متعدد بار ان کے ڈنک مارا لوگوں نے دیکھ کر کہا کہ آپ اس کو ہٹا کیوں نہیں دیتے حضرت نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالی سے شرم آتی ہے کہ میں جس کیفیت یعنی صبر کے بارے میں بیان کروں اور پھر خود اپنے عمل سے اس کے خلاف اظہار کروں یعنی دکھا دکھاؤں شیخ ابو زرعہ نے باسناد شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے مومنوں کو ایمان کے ساتھ اکرم فرمایا اور ایمان کو عقل کے ساتھ معزز فرمایا اور عقل کو صبر سے اکرم کیا یعنی عزت بخشی پھر انہوں نے شیخ ابراہیم الخواس رحمت اللہ علیہ کے یہ اشعار پڑھے صبرت على بعد الأزاء خوف كله ودافعت عن نفسي لنفسي فعزت وجرعتها المكروهة حتى تدريت ولو لم أجرعيها أجرع إذن لأشمازت الأربى ذو الصاق للنفس عزة ويا رب نفس بالتدليل عزة إذا ما ولودت لیکن غنی عتم غیر من قال اسلونی فشلت صبر جہدی انفل بصر عز و اردی بدنیہ حوانہ ان قلع خوف سے کل کے کیا صبر کچھ عالام پر رہ گئی عزت دفاع نفس کچھ ایسا کیا جام مکروحات کے میں نے پلائے پے بے بن گیا عادی وگر نہ ہوتی نفرت کچھ سوا ہے اسی ذلت میں پنہا اس کی عزت سر بسر یعنی ذلت سے تفوق نفس کو حاصل ہوا مانگ مجھ سے اے سوالی جس کا یہ ارشاد ہو ہاتھ شل ہوں ان کو پھلاؤں اگر اس کے سوا ہلاؤں اگر اس کے سوا کام لوں گا صبر سے اور اصل ہے عزت یہی خواہ دنیا سے ملے کتنا ہی کم ہے وہ سوا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے کسی بندے کو نعمت عطا کر کے اگر اس نعمت کو واپس لے لیا ہے تو اس کے بدلے اس کو دولت صبر عطا کی ہے اور جو اس کو بدلے میں دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو اس سے لے لیا ہے یہ فرمانے کے بعد آپ نے مجنون شاعر کے یہ اشعار پڑھے ترجمہ میں نے عشرت اور عشرت دونوں حالتوں کا مزہ چکھا ہے جب زمانہ یہ جام پلاتا ہے تو میں ایک ایک گھونٹ کر کے پیتا ہوں زمانے نے مجھے تکلیف کے بہت سے جام پلائے تو میں نے بھی اس کو اپنے صبر کے سمندر سے جام پلائے یعنی صبر کیا صبر کو میں نے اپنی ورا بنایا اور گردش زمانہ کا مقابلہ کیا اب میں نے نفس سے کہا کہ یا تو صبر کر یا پھر غم کے مار ہلاک ہو جا میرے حوادث سے زمانہ ایسے تھے کہ اونچے پہاڑ بھی مقابلہ کرتے تو دھنس جاتے ان کے ہاتھ نہ پہنچ پاتے یعنی ہاتھ چھو نہیں سکتے تھے فکر فقر کی تعریف کرتے ہوئے شیخ ابن جللا نے فرمایا کہ فقر یہ ہے کہ تیرے لیے کچھ نہ ہو اور جو کچھ تیرے پاس ہو اس کو تو ایثار کر دے اور تیرے پاس کچھ باقی نہ رہے شیخ قطانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالی کا صحیح طور پر محتاج بن جائے تو اللہ کی بدولت وہ غنی اور بے نیاز بن جاتا ہے یعنی اس کی کوئی حاجت نہیں ہوتی یہ دونوں ایسے روحانی حال ہیں کہ ایک کا تکملا دوسرے کے بغیر نہیں ہوتا شیخ نوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقرا کی تعریف یہ ہے کہ تنگ دستی اور مفلسی میں مطمئن رہتے ہیں اور جب کچھ میسر آ جاتا ہے تو ایسار کرتے ہیں ایک بزرگ نے اس قول کے آخر میں یہ اضافہ اور فرمایا کہ جب کوئی چیز پاس موجود ہو تو مسترب اور بے چین رہیں یعنی تاوقت یہ کہ اس کو ایثار نہ کر دیں ان کو قرار نہ آئے فقر کی شان شیخ دراج رحمتہ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ میں نے سرما دانی نکالنے کے لیے اپنے شیخ کی تھیلی ٹٹولی تو اس میں چاندی کا ایک ٹکڑا موجود پایا میں حیران رہ گیا جب وہ تشریف لائے تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں نے آپ کی تھیلی میں یہ ٹکڑا پایا ہے میرے شیخ نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں اس کو لوٹا دوں پھر فرمایا اچھا اس کو لے جاؤ اور اس کے بدلے کچھ خرید لو یہ سن کر میں نے عرض کیا اس ٹکڑے کا آپ کے رب سے کیا تعلق ہے جو اس طرح آپ نے اس کو رکھا ہے آپ نے فرمایا کہ اس ٹکڑے کے سوا اللہ تعالی نے مجھے نہ چاندی دی ہے اور نہ سونا عطا کیا ہے لہذا میرا خیال تھا کہ میں وصیت کر جاؤں کہ میرے مرنے کے بعد اس ٹکڑے کو میرے کفن سے باندھ دیا جائے تاکہ میں اس کو اللہ تعالی کو واپس کر دوں شیخ ابراہیم الخواس رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ فقر شرف اور بزرگی کی چادر مرسلین علیہ السلام کا لباس اور صالحین کے اوڑھنے کی چادر ہے شیخ سہل رحمۃ بن عبداللہ سے ایک درویش کی حالت میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ نہ تو سوال کرتے ہیں نہ رد کرتے ہیں اور نہ روکتے ہیں درویش مستغنی اور بے نیاز ہیں شیخ علی رود اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار مجھ سے شیخ دقاق نے دریافت کیا کہ اے ابو علی درویشوں نے اپنی ضرورت کے وقت بقدر ضرورت جو کچھ ان تک پہنچتا ہے لینا کیوں ترک کر دیا ہے میں نے کہا کہ وہ خداوند خدا بخشندہ کے باعث اس قدر مستغنی اور بے نیاز ہیں کہ قبول ہدایا اور بخش کی ان کو ضرورت نہیں انہوں نے کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو لیکن ایک درجہ اور میرے خیال میں آتی ہے میں نے عرض کیا کہ شیخ محترم ضرور مستفید و بہرمند فرمائیں انہوں نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی جماعت ہے جس کے لیے کسی چیز کا وجود مفید نہیں کیونکہ ان کا فقر و فاقہ اللہ کے لیے ہوتا ہے اس لیے یہ فقرہ اس لیے یہ فقر و فاقہ بھی ان کے لیے مذرت مضرت نہیں ہے کیونکہ ان کا وجود صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ایک اور بزرگ نے فقر کی تعریف اس طرح کی ہے کہ فقر یہ ہے کہ قلب حاجت یہ فقر و فاقہ بھی ان کے لیے مذرت رسا نہیں ہے کیونکہ ان کا وجود صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ایک اور بزرگ نے فقر کی تعریف اس طرح کی ہے کہ فقر یہ ہے کہ قلب حاجت اور ضرورت پر آ کر ٹھہر جائے اور خداوند تعالی کے سوا کسی اور کی محتاجی نہ رہے شیخ مصوحی رحمت اللہ کہتے ہیں کہ فقیر وہ ہے جس کو نہ نعمتیں خوشحال کر سکیں اور نہ تکالیف اس کو محتاج فقیر بنا سکیں شیخ یاحیہ بن معاد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ فقر کی حقیقت یہ ہے کہ درویش اللہ تعالی کے سوا ہر ایک سے مستغنی اور بے نیاز رہے بلکہ اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ اس لیے اس کے لیے عالم اسباب کے تمام اسباب معدوم ہو جائیں شیخ ابو بکر توسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدتوں سے یہ سوال برادرانے طریقت سے کرتا چلا آ رہا ہوں کہ ہمارے ارباب تصوف اور شیوخ نے فقر کو دوسری چیزوں پر کیوں ترجیح دی ہے مگر مجھے تسلی بخش جواب کسی نے بھی نہیں دیا یہاں تک کہ شیخ نصر بن الحمامی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی میں نے یہی سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ فقر منازل توحید کی پہلی منزل ہے یہ جواب پاکر میں مطمئن ہو گیا ایک درہم پاس ہونا بھی منافی فقر ہے شیخ ابن جلا رحمۃ اللہ علیہ سے فکر کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ خاموش رہے اس کے بعد نماز پڑھ کر وہ باہر گئے پھر جب لوٹ کر آئے تو کہا کہ اس وقت میں یوں خاموش ہو گیا تھا یعنی سوال کا جواب نہیں دیا تھا کہ اس وقت میرے پاس ایک درہم موجود تھا لہذا میں نے باہر جا کر اسے خرچ کر دیا اس لیے کہ مجھے اللہ تعالی سے حیا آئی کہ میں فقر کے مسئلے پر گفتگو کروں اور یہ درہم میرے پاس موجود ہو پھر وہ بیٹھ گئے اور اس موضوع فقر پر انہوں نے گفتگو فرمائی شیخ ابو بکر بن طاہر رحمۃ اللہ علیہ نے فقر یعنی صاحب فقر کے بارے میں فرمایا کہ فقیر کو کوئی خواہش اور رغبت نہیں ہوتی اور اگر کوئی رغبت ہوتی بھی ہے تو وہ حد ضرورت سے تجاوز نہیں کرتا شیخ فارس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسے فقیر سے جس سے بھوک اور فاقہ کے آثار نمایاں تھے کہا کہ تم سوال کیوں نہیں کرتے سوال کرو لوگ تم کو کھانا کھلا دیں گے اس نے جواب دیا کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے لوگوں سے سوال کیا اور انہوں نے مجھے منع کر دیا تو وہ فلاح سے محروم ہو جائیں گے یعنی اس خطرے کے پیش نظر میں کسی سے سوال ہی نہیں کرتا ہوں پھر اس درویش نے یہ چند اشعار پڑھے قالو از عید مد انتل بس فقلتا خل ساق سب دل جرآ فقر و صبر تہت قلب رب الد و جم اجر ملابس ان تلقل حبی الذي یوم تذر فصلی خلربی میم ان قیبیہ املی ولعید میں دم تلی مرائی و مستعم لوگوں نے مجھ سے کہا کہ کل عید ہے تم کیا لباس پہنو گے ایسے ساقی کا لباس جو اپنے بندے کو گھونٹ پلائے فقر اور صبر ایسے دو کپڑے ہیں جن کے نیچے ایک دل ہے جس کو اس کا رب بہت سی عیدیں اور جمعہ دکھاتا ہے اے میری ارزو، اگر مجھ سے غائب ہو جائے تو دنیا میرے لیے تم ماتم کدہ ہے اور جب تک تو میرے لیے ہے عید ہی عید ہے شکر شکر کی تعریف ایک بزرگ نے اس طرح کی ہے کہ شکر یہ ہے کہ منعم کی رویت کے بعد ہر ایک نعمت نظروں سے غائب ہو جائے یعنی نعمت کا خیال ہی دل سے نکل جائے شیخ یاہیا بن معاد رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر کرتے ہو تو حقیقی طور پر شکر کا حق ادا نہیں کرتے اس لیے کہ انتہائے شکر حیرت ہے تاہم اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا بھی اللہ تعالی کی ایک نعمت ہے اور نعمت پر شکر کرنا واجب ہے حضرت داود علیہ السلام سے یہ قول مروی ہے کہ اللہی میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں جبکہ دوبارہ تیری نعمت مجھ پر نازل نہ ہو یعنی نعمت اول پر شکر کی توفیق سے دوسری نعمت عطا ہوگی پس اللہ تعالی نے ان پر وہی کا نظول فرمایا کہ اے داود جب تم اس بات کو پہچان گئے ہو تو گویا میرا شکر ادا ہو گیا شکر کے معانی لغت میں شکر کے معانی ہیں کھولنا ظاہر کرنا جب کوئی شخص ہنسی کے وقت اپنے دانتوں کو ظاہر کر دے تو عربی میں کہتے ہیں شکر و قثر پس نعمتوں کا تذکرہ اور ان کو مشہور کرنا پھیلانا اور زبان سے ان کا شمار کرنا ظاہری شکر ہے اور باطنی شکر یہ ہے کہ اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر منعم حقیقی کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے یہی شکر نعمت ہے ہمارے شیخ محترم کسی بزرگ کے یہ اشار پڑھا کرتے تھے اب قبر الہی تون مجھے نعمتیں عطا کی ہیں شکر کے ساتھ ان کا اظہار کرتا ہوں اور تو نے مجھے تمام معاملات میں کفایت بخشی ہے بس جب تک میں زندہ ہوں تیرا شکر لازمی طور پر ادا کرتا رہوں گا اور اگر مر جاؤں تو قبر میں میری ہڈیاں تیرا شکر ادا کریں گی شکر کے سلسلے میں احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے ان لوگوں کو بلایا جائے گا جو راحت و تکلیف میں ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا جو کوئی مصیبت میں مبتلا ہوا اور اس نے صبر کیا اور جب اس کو عطا کیا گیا تو اس نے شکر ادا کیا اور اس پر کسی نے ظلم کیا تو اس نے, تو اس نے بخش دیا اور اگر اس نے ظلم کیا تو استغفار کی لوگوں نے دریافت کیا کہ حضور ایسے شخص کا کیا حال ہوگا آپ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت سے بہریاب ہیں شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شکر کا فرض یہ ہے کہ دل اور زبان سے نعمتوں کا اقرار کیا جائے حدیث شریف میں ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افدل العاء الحمد للہ سب سے بڑھ کر ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمد ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے و اصبا علیکم و بات اس نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو مکمل کر دیا کے سلسلے میں ایک بزرگ نے فرمایا کہ ظاہری نعمتوں سے مراد آفیت اور دولت مندی ہے اور انعامات باطنی سے مراد مصائب اور فقر ہے کیونکہ یہی وہ اخروی نعمتیں ہیں جو جزا کا سبب بنتی ہیں شکر کی حقیقت یہ ہے کہ ہر اس چیز کو جو نصیب میں رکھی گئی ہے نعمت الہی سمجھا جائے بجز ان چیزوں کے جو دین کو نقصان پہنچانے والی ہیں اسی لیے اللہ تعالی نے اپنے بندے کے حق میں جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ اس کے حق میں ایک نعمت ہے خواہ وہ جلد سمجھ میں آئے یا بدیر خواہ وہ بظاہر تکلیف ہو اور انجام کار وہ نعمت ہو اس بظاہر تکلیف کے ذریعے یا تو بندے کا درجہ بلند ہو ہوتا ہے یا تکلیف ظاہری سے گناہوں کا کفارا ادا ہوتا ہے اور نفس کا تذکیا ہوتا ہے بس اگر انسان یہ سمجھ لے کہ اس کا مولا اور رب اس سے زیادہ اس کا خیر اور اس کے مصالح اور بھلائیوں کا جاننے والا ہے تو وہ شکر کا حق بجا لایا اس نے منعم کا شکر ادا کیا خوف سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے رس الحکمت مخافت اللہ اللہ کا خوف حکمت کا سرچشمہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے داود نبی علیہ السلام کی خدمت میں لوگ عیادت کے لیے آئے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ نبی اکرم بیمار ہیں حالانکہ ان کو اس کے سوا اور بیماری نہیں تھی کہ خو... خدا سے خوف اور حیات دامن گیر تھی یعنی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ بیمار ہیں حالانکہ وہ اللہ تعالی سے حیا فرماتے اور ڈرتے تھے خوف کیا ہے شیخ ابو عامر دمش کی اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اپنے نفس سے ڈرنے والا اس شخص سے زیادہ ڈرنے والا ہے جو شیطان سے ڈرتا ہے ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ خائف وہ نہیں ہے جو خوف سے ڈرتا ہے اور اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھتا رہے بلکہ حقیقی خائف وہ ہے کہ اس چیز کو ترک کر دے جو اس کے لیے عذاب کا موجب ہو کہتے ہیں کہ خائف وہی ہے جو اللہ کے سوا کسی اور چیز سے نہ ڈرے یعنی اللہ تعالیٰ کے جلال اور بزرگی سے خوف کھائے اور اپنے نفس سے خوف نہ کھائے کہ نفس سے خوف کھانا تو عذاب سے ڈرنا ہے شیخ سہل بن عبد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوف مذکر ہے اور رجا یعنی امید مونس ہے ان دونوں کے ملاب سے ایمان کے حقائق پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ولاقد وصعین اللدین اوت الکتاب من قبل قوم انتق اللہ انتقل <اللَّه> ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو اور تم کو یہ ہدایت کی کہ اللہ سے ڈرو کہا جاتا ہے کہ یہ آیت قطب القرآن ہے یعنی تمام معاملات کا مدار اسی تقوا پر ہے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے جو نعمتیں مومنوں کے لیے الگ الگ بیان فرمائی ہیں وہ خائفین یعنی ڈرنے والوں کے لئے یکجا بیان فرما دی ہے جیسے خدا رحمت علم رضوان یعنی مومنوں کے لئے نعمتوں سے بحریابی کا ذکر الگ الگ فرمایا ہے وہ آیات یہ ہیں هُدًى وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْحَمُونَ ان لوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں پارا نمبر 9 سورہ عراف اللہ تعالی نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا انما يخشى الله من عباده العلماء اللہ سے ان کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو صاحبانے علم ہیں مزید فرمایا ہے رضی رضي الله عنهم بردوان عن ذلك لمن خشى ربہ اللہ تعلیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں شیخ ساحل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم سے ایمان کا کمال ہے اور علم کا کمال خوف ہے انہی کا یہ قول بھی ہے علم ایمان سے اور خوف خدا خوف خدا شناسی سے حاصل ہوتا ہے یا علم ایمان کا اور خوف معرفت الہی کا نتیجہ ہے حضرت النون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عاشق کو جامع محبت اس وقت دیا جاتا ہے جب خوف اس کے دل کو پختہ اور مضبوط بنا دیتا ہے شیخ فدیل بن ایاد رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم سے کہا جائے کیا تم اللہ سے ڈرتے رہ ڈرتے رہو اگر جواب اللہ سے ڈرتے ہو اگر جواب میں تم نے کہا نہیں تو یہ کہنا کفر ہے یعنی تم نے کفر کیا اور اگر تم نے کہا کہ ہاں ڈرتا ہوں تو تم نے جھوٹ بولا کہ تمہارا یہ کہنا ان لوگوں کے قول کے مطابق نہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں بس جواب میں خاموش رہنا ہی بہتر ہے رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس بندے کے بدن میں ذرہ برابر ایمان ہے اس کو دوزخ سے نکال دو پھر ارشاد فرمائے گا مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم کہ میں اس شخص کو جو مجھ پر دن یا رات کسی ایک ساتھ میں بھی ایمان لائے اس کو میں اس شخص کے برابر قرار نہیں دوں گا جو مجھ پر ایمان بالکل نہیں لایا ایک دہقانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مخلوق کا حساب کون لے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس آرابی نے کہا وہ بذات خود حساب لے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بذات خود وہ حساب لیں گے یہ سن کر وہ ہنسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہنسی کا باعث دریافت فرمایا دہقانی نے کہا کہ میرے ہنسنے کا باعث یہ ہے کہ جب صاحب کرم کو اختیار حاصل ہوتا ہے تو معاف کر دیتا ہے اور جب وہ حساب لیتا ہے تو حساب میں درگزر فرماتا ہے رجا کی علامت شاہ شجا کرمانی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجا یعنی امیدواری کی علامت حسن تاعت ہے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ رجا یہ ہے کہ جمال کی نگاہ سے جلال کو دیکھا جائے اور دل کی نزدیکی خداوند تبارک و تعلی کی ملاطفت یعنی نرمی کے باعث ہوتی ہے شیخ ابو علی رودباری باری اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوف اور رجا پرندے کے دو بازوؤں کی طرح ہیں جب دونوں بازو برابر ہوتے ہیں تو پرندہ اوپر چڑھتا ہے یعنی اڑتا ہے اس کی پرواز درست ہوتی ہے شیخ ابو عبداللہ بن خفیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متوقع کرم سے دلوں کی امید کا نام رجا ہے شیخ مطرف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مومن کے خوف اور اس کی رجا کا وزن کیا جائے تو دونوں وزن میں برابر ہوں گے خوف اور رجا ایمان کے لیے دو بازوؤں کی طرح ہیں یعنی امید کے ساتھ خوف اور خوف کے ساتھ امید کا ہونا ضرور ہے اس لیے خوف کا موجب ایمان ہے اور ایمان ہی سے امید و رجا کا قیام ہے اس لیے یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں ایمان مجھے بے خوف ہے اس سلسلے میں جناب لقمان کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے فرزند سے کہا کہ اے بیٹے اللہ کا خوف اس طرح کرو کہ اس کے عذاب سے بے خوف نہ ہو جاؤ اور اس کے خوف سے زیادہ اس سے امید رکھو فرزند لکمان نے کہا مجھ سے یہ کام کس طرح ہو سکتا ہے جب کہ میرے سینے میں ایک دل ہے لکمان نے کہا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ مرد مومن کے سینے میں دو دل ہوتے ہیں ایک دل سے وہ خوف کرتا ہے اور دوسرے دل سے امید رکھتا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ دونوں کا تعلق ایمان سے ہے توکل شیخ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے قوت اور اختیار کو ترک کر دینے کا نام توکل ہے شیخ جنید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ تم اللہ کے سامنے اس طرح رہو گویا کہ تمہارا وجود ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے عبدی ازلی صفات کے ساتھ ہے حضرت سہل بن تستری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام مقامات کے لیے یعنی جس قدر مقامات بیان کیے ہیں ہر ایک کا چہرہ اور پشت ہے سوائے توکل کے کہ اس کی پشت نہیں ہے صرف چہرہ ہے کسی بزرگ کا ارشاد ہے کہ اس وقل سے حضرت سہل تستری رحمت اللہ علیہ کی مراد توکلِ عنایت ہے توکل کفایت نہیں ہے اللہ تعالی نے توکل کو ایمان سے مقرون و وابستہ کیا ہے جیسا کہ اس کا ارشاد ہے وہ اللہ فتوکل ان کن مؤمنین اگر تم ممن ہو تو اللہ ہی پر توقل کرو اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وہ اللہ فلی توکل المنون ممنوں کو صرف اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تو لا یموت اور آپ اس زندہ ہستی پر بھروسہ کریں جس کو موت نہیں ہے شیخ ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس کی تدبیر کو ترک کر دینے اور قوت و اختیار سے دستبردار ہو جانے کا نام توکل ہے شیخ ابو بکر عدالراق رحمۃ زقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توکل اس کا نام ہے کہ ایک دن کی روزی یعنی آج کی رکھی جائے اور کل کی فکر نہ کی جائے شیخ ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ فقر و فاقہ کی سچائی اور خلوص کا نام توکل ہے اور توقل اس کی راہ میں حائل نہ ہو اور اس کا باطن ایک لمحہ کے لیے بھی فقر و فاقہ اور خلوص کو چھوڑ کر توکل کی طرف توجہ نہ کرے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہے کہ توکل کا حق ادا کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنے نفس کے لیے ایک قبر کھود کے اس میں اس کو دفن کر دے اور دنیا اور دنیا داروں کو فراموش کر دے اس لیے کہ توکل کی حقیقت اس کے کمال تک آج تک مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں پہنچ سکا ہے شیخ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توکل کے مقامات کی ابتدا یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح ہے جس طرح غسل دینے والوں کے ہاتھوں میں مردہ جس طرح چاہتا ہے اس ناش کو الٹتا پلٹتا ہے اس وقت نہ اس میں کوئی حرکت پیدا ہوتی ہے اور نہ کوئی تدبیر ہی کر سکتی ہے شیخ حمدون القصار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا اعتصام باللہ توکل ہے شیخ سہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم تمام تر عبادت و بندگی کا ایک دروازہ ہے اور بندگی اسرتاپا ورا کا دروازہ ہے اور ورا بہما وجوہ کا دروازہ ہے اور مکمل طور پر توکل کا ایک دروازہ ہے کمال توکل یہ قول بھی آپ ہی کا ہے کہ تقوع اور یقین ترازو کے پلڑوں کی طرح ہیں اور توکل اس کی زبان یعنی ڈنڈی ہے جو ہلکے اور بھاری کو بتاتی ہے اب میرا خیال ہے کہ توکل خدائے کارساز کے علم کے بالکل مطابق ہوتا ہے وہ یکلی ان انت توکل قدر علم بالوکیل جو معرفت میں کمال حاصل کر لیتا ہے یعنی جس کو کمال مارفت کا حصول ہو جاتا ہے اس کا توقل بھی کامل ہو جاتا ہے اور جس کا توقل کامل ہو جاتا ہے تو وہ رویت او، او رویت وکیل یعنی مشاہدہ خداوندی میں ایسا مستغرق ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو اپنا توقل نظر ہی نہیں آتا نفس کا ظہور نقصان توقل ہے قوت معرفت کے ذریعے علم کی تقسیم عدل سے کی جاتی ہے اور ہر قسم کے حصے کو عدل اور انصاف کے ساتھ حصہ ملتا ہے جن لوگوں کی نظریں غیر اللہ کی طرف اٹھتی ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے نفس میں جہل موجود ہے اگر ان کو کسی ایسی چیز کا احساس ہو جائے جو ان کے توقل میں خارج ہو اس سے توقل میں خرابی پیدا ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا ممبا نفس ہے اس طرح توکل کا نقصان نفس کے ظہور کے باعث ہوتا ہے اور اس میں کمال نفسانیت کی فنا کے بعد اس میں کمال نفسانیت کی فنا کے بعد حاصل ہوتا ہے یعنی جب غیبت نفس پیدا ہوتی ہے تو اس میں کمال پیدا ہوتا ہے بس وہ لوگ جو روحانیت میں طاقتور ہوتے ہیں وہ اپنے توقل کی درستی کی طرف اس قدر توجہ نہیں کرتے بلکہ وہ مراد قلب کو تقویت پہنچا کر نفس کو فنا کے گھاٹ اتار دیتے ہیں اس طرح جب نفس فنا ہو جاتا ہے تو جہل کا مادہ بھی خود بخود فنا ہو جاتا ہے اور توکل اس طرح درست اور صحیح ہو جاتا ہے کہ بندہ حق اس سے باخبر بھی نہیں ہوتا پھر بھی اگر احیانا نفسانیت کا باقی ماندہ اثر تحریک پیدا کرتا ہے تو ان کا ضمیر فوراً اس ارشاد الہی پر غور و فکر کرتا ہے ان اللہ یا علم و میں یا دعون اللہ تعالیٰ کو اس کا بخوبی علم ہے وہ اللہ کے سوا جس کسی کو پکارتے ہیں بحرنو جب حق تعالی کا وجود تمام عیان و اقوان یعنی موجودات پر غالب آ جاتا ہے تو وہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ سے جدا ہو کر بذات خود کوئی وجود نہیں رکھتی ہے ایسے موقع پر استراری طور پر توکل کا صحیح مفہوم اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے اور وہ جان دیتا ہے کہ کمزور روحانی طاقت والوں کی طرح دنیا کے اسباب و وسائت اس اس کے پائیدار توقل میں کمزوری پیدا نہیں کر سکتے جس طرح کمزور روحانی طاقت والوں کے توقل میں وہ کمزوری پیدا کر دیتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ ان کی نگاہ میں اسباب و وسائت بالکل مردہ اور بے جان ہے اور توقل کے بغیر دوبارہ وہ زندہ نہیں ہو سکتے یہی توقل خواص یعنی اہل عرفان کا توقل ہے یعنی خاص ارباب معرفت کا توقل یہی ہے رضا رضا کے سلسلے میں شیخ حارت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خداوند تعالی کے حکم کے تحت قلب کے اطمینان کا نام رضا ہے شیخ ونون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قسمت کے فیصلے پر دل کی مسرت کا نام رضا ہے اور حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے ایک بار حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں کہا بار لہٰہ ہم سے راضی ہو جا یہ سن کر حضرت رابعہ رحمۃ اللہ اللہ نے ان سے کہا تم کو اس بات سے شرم نہیں آتی کہ تم اس کی رضا کے طالب ہو جس سے تم خود راضی نہیں ہو اس پر یہ کہتے ہو حاضرین مجلس میں سے کسی نے ان سے دریافت کیا کہ بندہ اللہ سے کب خوش اور راضی ہوتا ہے انہوں نے کہا اس وقت جب وہ مصیبت پر بھی اس طرح خوش ہو جس طرح نعمت اور راحت پر خوش ہوتا ہے شیخ صحل بن عبداللہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے جب رضا ردوان یعنی خوشنودی سے مل جاتی ہے تو تمانیت کلی حاصل ہو جاتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فتو بہم بہ حسن آب بس ان کو یہ خوشخبری ہو کہ ان کا یہ اچھا انجام ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تعمل ایمان من رضی اللہ رب وہ شخص ایمان کا ذائقہ چکھتا ہے جو اللہ سے اس کو اپنا رب سمجھ کر راضی ہو حضرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا اللہ تعالی نے اپنی حکمت کاملہ سے روح پیدا کی رضا اور یقین میں مشرت و شادمانی کو پوشیدہ رکھا اور رنج و غم کو شک میں اور غصے میں پنہا فرمایا شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رضا دلوں تک پہنچنے والا صحیح علم ہے جب دل اس علم کی حقیقت کو معلوم کر لیتا ہے تو وہ رضا تک پہنچ جاتا ہے رضا اور محبت خوف و رجا کی طرح نہیں بلکہ وہ ایسے دو حال ہیں جو بندے سے نہ دنیا میں جدا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 فَإنَّمَهَا, فَإِنَّمَهَا حَالَانِ لا يَفَارِقْ قَانَ, قَانَ الْعَبْدَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَ لَأَنَّهُ فِي الْجَنَّتَ لَا يَسْتَغْنِ عَنِ الرِّدَى وَالْمُحَبَّةِ شیخ بن عطا رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے رضا یہ ہے کہ اللہ نے بندے کے لئے جو کچھ اختیار کیا ہے مقرر کر دیا ہے اس پر قلب پر سکون رہے اس لیے کہ جو کچھ اللہ تعالی نے اس کے لیے انتخاب کیا ہے اس سے بہتر اور انتخاب کیا ہو سکتا ہے لہٰذا اس پر راضی ہونا اور ناگواری کا ترک کرنا رضا ہے شیخ ابو تراب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص اللہ تعالی کی رضا حاصل نہیں کر سکتا جس کے دل میں دنیا کی کچھ بھی قدر و قیمت ہے شیخ سری سقطی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے پانچ چیزیں مقربین بارگاہ الہی کے اخلاق ہیں پہلا خدا وند سے ہر حال میں راضی برضا رہنا خواب و امر نفس کو پسند ہو یا ناپسند دوسرا اللہ سے محبت کرنا تیسرا اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا چوتھا ماسوا اللہ سے دور اور نفور ہونا پانچواں اللہ سے مانوس ہونا حضرت رحمت اللہ بن رحمۃ الن اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ حق راضی برضا ہے یعنی اپنی حیثیت سے بڑھ کر کسی شے کا طالب نہیں ہوتا شیخ شمعون رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ رضا بالحق بھی ہے اور رضا للحق اور رضا عن الحق بھی رضا بالحق یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے کی تدبیر اور اس کے اختیار پر راضی ہے رضا للحق یہ ہے کہ اس کے معبود اور پروردگار ہونے پر راضی ہے رضا عن الحق یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو موتی یعنی عطا کرنے والا اور قاسم جانے وردہ انہو قاسم و موتیا شیخ ابو سعید رحمتہ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ حق سے راضی بھی ہو اور ناراض بھی انہوں نے فرمایا ہاں اس کی صورت یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے راضی ہو اور اپنے نفس سے اور ہر شخص سے ناراض ہو جس کو اللہ سے منقطع کرنا چاہے اس طرح رضا مندی اور نا مندی دونوں ایک شخص میں موجود ہو سکتی ہیں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے غنی ہونے سے فقیر رہنا زیادہ پسند ہے اور بیماری میرے لیے صحت سے زیادہ اچھی ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ ابو ذر رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے اگر میری رائے یہ ہے مگر میری رائے یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے حسن انتخاب پر توقل کرتا ہے تو اس کو اس حال کے سوا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انتخاب کیا ہے کسی دوسری حالت کی تمنا اور آرزو نہیں ہوتی حضرت علی ردی اللہ فرماتے ہیں جو کہ جو کوئی تسلیم و رضا کے فرش پر فروکش ہوا وہ پھر کبھی کوئی تکلیف اللہ کی طرف سے نہیں دیکھتا اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی اور جو سوالی بن کر بیٹھتا ہے یعنی سوال کرنے کی عادت ڈال لیتا ہے کسی حالت میں اللہ سے راضی نہیں رہتا شیخ یاہیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رضا کے سلسلے میں تمام باتیں ان دو بنیادوں کی طرف آتی ہیں یعنی اس کی دو بنیادیں ہیں ایک تو یہ کہ خدا تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے اور دوسرا یہ کہ تمہاری روش خدا کے ساتھ کیا ہے بس تمہارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ تم خداوند تعالی کے فعل پر راضی رہو اور اپنے کاموں پر خلوص اختیار کرو کسی بزرگ کا قول ہے کہ جو راضی برضائے برزا الہی ہے اس وہ اس پر کبھی غم نہیں کرتا کہ دنیا سے اس کو کچھ نہیں ملا اور نہ ان چیزوں کے ضائع ہونے پر پشیمان ہوا شیخ یاہی بن معاد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا بندے حق مقام رضا پر کب پہنچتا ہے انہوں نے جواب دیا اس وقت جب اس کا نفس ان چار اصولوں پر اپنے معاملات پر کاربند ہو پہلا اس کا قول ہو کہ لاہی جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمائے تو مجھے عطا فرمائے مجھے قبول ہے دوسرا اگر تو مجھے عطا نہ فرمائے تو میں اس پر بھی راضی ہوں تیسرا اگر تو مجھے چھوڑ دے تو جب بھی میرا تیرا میں تیرا بندہ ہوں چوتھا اگر تو مجھے قبول فرمائے تو میں ہمہ وقت حاضر ہوں شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے لاہولہ ولا قوۃ اللہ بلا پڑھا حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ شبلی سے فرمایا تمہارا یہ قول حولہ پڑھنا تمہارے سینے کی تنگی پر دلالت کرتا ہے شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ سچ فرماتے ہیں حضرت جنید نے فرمایا کہ سینے کی یہ تنگی رضا بالقضا کے ترک کر دینے کے سبب سے ہے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ فرمایا اس میں رضا کی اصل کی طرف تنبیح کی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ رضا کا مقام جب حاصل ہے جب قلب کو انشراح اور کشادگی حاصل ہو اور قلب کا یہ انشراح اور کشادگی حاصل ہو اور قلب کا یہ انشراح نور یقین سے پیدا ہوتا ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے افمن شرح اللہ سعودرہ بال اسلام فہو نور نور رب پارہ نمبر تیئیس سورہ زمر اللہ نے جس کا سینہ اسلام کے قبول کرنے کے لیے کھول دیا ہے اس کو پروردگار کی طرف سے نور عطا ہوتا ہے جب یہ نور نور باطن میں متمکن ہو جاتا ہے تو سینے کو کشادگی حاصل ہوتی ہے اب بصیرت کی آنکھ کھل جاتی ہے اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے حسن تدبر کا کرشمہ دیکھتا ہے اس کے دل سے ظہرہ و سختہ تنگ اور ناگواری کے جذبات دور ہو جاتے ہیں اور سینے کی کشادگی کے باعث وہ محبت کی مٹھاس سے لطف اندوز ہوتا ہے اور پھر محب صادق محبوب کے ہر فعل کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ محبوب کا ہر فعل اس کی مراد اور خواہش کے مطابق ہے پس وہ رضا و اختیار محبوب کی لذت میں اپنے اختیار اور ارادے کو فنا کر دیتا ہے جیسا کہ ایک بزرگ کا ارشاد ہے محبوب کا ہر فیل پسندیدہ ہے